أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل إمران مدني سورة ہے دو سو آیات اور بیس پر مشتمل ہے سورت رد نسوارا میں ہے جیسے کہ ماں کبل کی سورت سورہ بقرہ رد یہود میں تھی اور اس کے بعد کی سورت سورت النساء انعام تم کی تفسیر میں ہے ماقبل کی سورت بقرہ کے جو مضامین ہیں ان کی تفصیل پر مشتمل سورت سورت علی عمران ہے سورہ بقرہ کی ابتدا مسدر کی حروف مقطعات سے اسی طرح عال عمران کی ابتدا بھی مصدر ہے حروف مقطعات عالف لامیم سے اس میں الوہیت کا تعارف تھا جیسے کہ فاتحہ کے اندر الوہیت کا تعارف تھا عصماء عشرہ پانچ ظاہر پانچ مضمرن سے عال عمران میں بھی خداون تعالیٰ کا تفصیلی تعارف ہے مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں جو اشتباحات پیدا کیے تھے تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا بقرہ اور عمران میں کئی وجوہ سے ربوت واضح ہے جیسے وہ رد یہود میں تھی یہ رد نصارا میں وہ مصدر بلف لامبیم تھی یہ بھی مصدر بلف لامبیم ہے اس کے شروع میں کتاب کا تعارف تھا یہاں بھی آگے چل کر کے نسل کل کتاب بالحق بلحق مصد کل مابے اس کے شروع میں یومِ نون رب ما انزل ایک و ما انزل من قبل کا اور یہ ہم نے قبلے کے تفسیر فرمائی وانزل التوراۃ والانجیل من قبله دل الناس وذر الفرقان سورہ بقرہ کی چٹھی آیات بیٹھا ان الذين كفروا سوا هنا یہاں بھی فرمایا ان الدین کفرو بآيات آیات اللہ عزاب الشدید والله اللہ عزیز القام <زندقًا> صورت کے دوسرے رقو سے منافقین کی مذمت تھی جو شاید یہ سمجھتے ہو کہ رب العزت کو ان کا باطن معلوم نہیں ہے ایسے خام خیال میں مبتلا تھے یہاں فرمایا عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے جو کائ مقام ہے اسی فریق کے ان اللہ علیہ فالیہ شے اور پھر لرد والا فی سما اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کہا چکتی ہے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں صورت بقرہ میں دعو سورت ذکر کر کے خلقکم والذین من قبلکم اور یا فرمایا ولدی سب فی فلرحام کے پیشہ اور وہ دعوی سورت جو وہاں او اب میں اللہ حکم میں اللہ لا الہ الا اللہ میں اور ما فی السماوات میں بیان ہوا وہ سورت عال عمران میں بہت کثرت کے ساتھ دوہرایا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا شریک اللہ جان کر مسیحیوں نے بہت بڑی توہین کی تھی اس صورت میں تفصیل کے ساتھ چونکہ ان کا رد ہے اس لیے جو دعویٰ صورت بقرہ میں چار جگہ تھا وہ یہاں پر پچیس مقامات سے زیادہ جگہوں میں ہے سورہ بقرہ ممتاز کی فرق ثلاثہ کے بیان میں انعام تو علیہ میں انعام علیہم کا بیان ہے اور باقی کے تفصیل میں یہود کے ساتھ خطابات ثلاثہ ہے اور ان کے زمانے میں قبائ ہے اور ولد دو کی طرف طرفتار ہے وہ آئی نہ سب نمر عمل بھائی نہ تو آئی ادنا خود سور ممتاز تھی کہ اس کے اوائل میں اوصاف مومنین نیند ہے اور پھر آیتین میں ضم کافرین ہے اور پھر ایک رکو میں دس اوسافتوں میں سالہ منافع ہوگی ہے سورت بقرا ممتاز تھی کہ اس میں تفصیل کے ساتھ قبائ و اہل کتاب کا بیان ہے اور صورت بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں خل کے خلافت آدم سجود آدم اور تو توبہ آدم کا بیان ترتیب کے ساتھ تھا سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ خطابات بنی اسرائیل میں اول مجمل پھر مفصل پھر مدلل کا لحاظ کیا گیا ہے صورت ممتاز کی کہ اس میں مراحل اربا پفصیل اول توحید پھر رسالت معشبہات اور اور پھر جہاد اور اس کے اوساف مجاہد تربیت اور تمرین اور پھر قواعد اربات تدبیر منزل کے اور پھر حکام فرعیہ سیاست المدنیہ کے اخیر میں تنظیم و صورت ممتاز کی کہ آخری رکو کے اندر دعویٰ بھی دہرایا گیا ابتدائی صورت کے ساتھ ان کیا گیا اور بتفصیل دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا کہ تمام فرق جو ایمان سے ہٹتے ہیں وہ مومن نہیں رہتے فن سور عالل قومل سورت <صح analyse> میں دل نقلیہ عقلیہ وہی الزام سب موجود تھی سوریہ المران نزول میں نواسی ہے اور سورت انفال کے بعد ہے وہ اٹھاسی ہے اور یہ ضم نصارہ میں ہے اور مضامین بقر کا تکملہ و تطمہ ہے مثلاً وہ آیت نمبر ایک سو ستہتر میں مومن کی تربیت میں دس اوساک ذکر کیے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی اور طرفائے فرمایا کا الذین صدق و لاہ کا امل عال عمران کے اندر اس مجاہد کو بدر اور ابھر ابتدائی دو لڑائیوں میں جانچا جا گیا اور اعلی نمبروں سے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا گیا بقرہ کے اندر جہاد و انفاق کے زمن میں تنظیم اور آداب کا ذکر ہے لیکن عال عمران کے اندر وا تو سب بحب اللہ جمی تحر وضاحت کے ساتھ ایک جماعت کو خطاب کیا گیا صاف کیا کہا گیا کہ نبی کے اور صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی حق کی حمایت کے لیے ایک جماعت چاہیے ول تک میرکم ید اون عل خیر ویا مرو ن بل مارو وہ انہو نہ دین کے کاموں کے لیے ایک دینی جماعت کی ضرورت ہے اور ان کے اوصاف بتا دیے ید لو نہ آیا پھر لے لے آنا نہارے آنا لے لو آنا نہار ویا مرو نہ بل مارو س والد عالو من خیر انفلعیہ فروح و اللہ علی مل بتقیر دونوں صورتوں میں کمال مشابات ہیں دونوں صورتوں کے مضامین میں ہم آہنگی ہیں دونوں صورتوں کے مضامین بالتفصیل اور بالتدلیل تبلیل ہے سورت کا نام آل عمران ہے عمران دو ہے ایک علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت امائی مریم کے والد تفسیر مدارک میں ہے دونوں کے درمیان اٹھارہ سو سال کی مسافت تھی اللہ اللہ عالم بھی مرادحا اللہ ہی ہے نئی امود مگر وہیں جو زندہ ہے وہ زندہ رہے گا اور وہیں جو قائم ہے وہ قائم رہے گا اس لیے کہا کہ مسیحیوں کا خیال تھا یعل سلام بھی کسی درجے میں الہ ہے یا بیٹا ہے یا شریک ہے یا ویسے ہی چھوٹا ووٹا خدا ہے اللہ لا الہ الا میں اللہ اللہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اگر عیسا علیہ السلام الہ ہوتے یا خدا کا بیٹا ہوتے یا اس کا شریک ہوتے تو خود تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ امت کی طرف سے کفارہ ہو گئے کیا الہ بھی فوت ہوتا ہے اللہ خدا تو زندہ ہوتا ہے القیو <تصفح> <تصفح> <تصفح> نسد لانے کل کتاب بلحق کی کتاب لا رہی بفی اتاری اسی نے پر کتاب بالحق کے حق کے ساتھ مصدق مسل بین دئی اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اگلی کتابوں کی وہ دلت والانجیل من لن جیلا بن عجیب بات ہے کہ قرآن کو کہا نزلہ تنزیل تدریف تئی سال میں آئے تو ریت کو کہا انزلہ ایک ہی لک یک دم دی گئی ہے ایک ہی وقت میں اسی طرح جو یک دم دی گئی ہے وہ ختم بھی ہو گئی اور جو تدریف کے ساتھ دی گئی ہے وہ ختم نہ ہونے والی مل قبل حدلس سورہ بقر میں بھی قرآن کی دو صفتیں تھیں اول و آخر شروع میں کہا کا حدلمنتقیب رمضان کے باب میں کا حدلناس وہاں بھی طوان زل الفرقان یا بھی فرمایا زل الفرقان کبرو بے آیات اللہ ذاب الشدید بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت وہ اللہ عزیز انتقام اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے اصل میں عیسائیوں کو عیسی علیہ السلام کے ساتھ اعتقاد میں چھ مغالتے ہوئے یا یوں کہ عیسائی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے دو سو چوالیس سال بعد پولوس نے مسیحیت کو جو نیا رنگ دیا ہے اس میں چھ دروں گوئیاں اور چھ غلطیاں اور خطیات کا ارتکاب کیا ہے جس پر موجودہ دنیا کی عیسائیت قائم ہے مسیحیت قائم اور جس شخص نے بھی مسیحیت پر کام کیا ہے وہ ان چھ باتوں کے ارد گرد ہو گا چنانچہ شیخ الاسلام اب نے تی میرے کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح لے عبدل اور ان کے شاگرد ارشد ابن قیم نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن لمم بتین المزید ان دونوں کتابوں میں ان چھ مغالطات اور شبہات کا رد ہے جس پر بنا ہے عیسائیت کا ہندوستان میں جب انگریزوں نے حکومت قائم کی تو انہیں سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے تھا کیونکہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں گزری ہے خاص و ذکر مغلیا وہ کٹر اخناف کی حکومت اور جس طریقے سے حکومت لی جاتی ہے ان میں بہت دشمنی عداوت پائی جاتی ہے اور پھر مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا وقتاً فوقتاً اس کی انگارے وہ سلگتے تھے انگریز سی آئی ڈی نے پورے ملک کے اندر انٹیلیجنس پھیلایا اور ان کو کہا کہ آپ حکومت کو سرکار برطانیہ کو خبر دے دیں کہ ہماری حکومت کے قیام اور توام کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں تو کہا مسلمانوں کو کمزور کر انٹیلیجنس نے پھر پوچھا کہ اس کے لیے کیا ماحول بن سکتا ہے کار نماز میں شک پیدا کرو تو غیر مقدس پیدا کیا جائے مجاہدین پر تحمتیں لگاؤ تو بدتی پیدا کیے جائے احکام تبدیل کرو تو مرزائی پیدا کیے جائے یہ ایک ہی پیداوار ہے یہ چیز ایک ہی ہے رنگ مختلف ڈاکٹر کہتا ہے مختلف جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چاول آلو چینی ایک چیزیں نام علاجہ ہے شوگر کو نقصان دینے میں تینوں چیزیں اقسام ہیں انگریز نے بڑا یار قوم ہے مختلف محاذوں پہ کام کام کیا اور وہ فرقہ بھی پیدا کیا اس کے سرپرستی کی مہاسر صدیقی میں نواب سدی کا سن کے بیٹے نے لکھا ہے کہ میرے والد کا غیر مقلد جو بے احسان ہے ان کا کوئی نام نہیں تھا انہوں نے انگریز سے اہل حدیث نام الٹ کرایا ہوا تھا مہا سری سدی کی کتاب میں لکھا ہے اور مولوی صاحب نے کتاب لکھی اعلام الاعلام الام ہندوستان اطار الاسلام واضح اعلان کہ ہندوستان اسلامی ملک ہے اور انگریز جو مسلمانوں کا موقص ہے لہذا ان کے خلاف جہاد نہیں ہے شرارت ہے اور مرزا تو کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں انگریز مدہ میں لکھی ہے کہ پچاس بڑی الماریاں بھری جا سکتی نے ان تینوں فرقوں کو بھی شاباش دی کسی کو کہا تم کہو مجھے عیدین کی نماز نہیں ہوتی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتے رفید امی بلجاح نہیں کر دے حالانکہ یہ بات شفاف ہونا بلا نے کبھی ہم کو نہیں کہی کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ترجیح راجیک کی بات ہے اور ان دوسروں نے مزار پرستوں نے قبریوں نے کہا کہ تم کرامات کے قائل نہیں ہو فیوز و برکات اموات کے قائل نہیں ہو تمہارے نظریات خراب ہیں اور مرزائی اور قادیانیوں نے نسق شرع کے ساتھ اصطلاحات تو وہیں برقرار رکھے لیکن حقیقت میں منسوخ کر دیا وہ وہیز جو حدرتی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں ہے ان کو اپنے اوپر منتبک کیا اور مرزا اور نے غلام احمد قادیانی کو مسیح مود کہنا شروع کر دیا جو شخص بھی کامیاب طریقے سے تبلیغ کرے گا اسلام کی اس کے سامنے یہ تینوں مشکلات پیش آئے جب اس کی تبلیغ سو فیصد کامیاب ہو گئی تھی یہ تینوں رکاوٹیں سامنے آئی انگریز نے مذہبی میلے بھی لگوانا شروع کیے میلہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی سب لوگ جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے مذہب کی حقانیت حق بیان کرو ہندوؤں کو کہا سکھوں کو کہا گوتھڑوں کو کہا انگریزوں کو کہا مسلمانوں کا میدان میں آؤ یہ دارال دیوبند کے جو بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے بڑے خلیفہ تھے مولانا رحمت اللہ کی رانوی دارال دیوبند کے اکابل و اصلاف نے اس کو کہا اس کی تیاری بہت ضروری ہے یہ جو انگریز جگہ جگہ مذہب کے نام پر میلے لگواتا ہے یہ حقیقت میں ہمارے خلاف ہے ان میلوں سے انگریز کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کمزور ہے مذہبی طور پر اور ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے اور نبی معاذ اللہ اور اللہ ایک چاپا مارتے اور مال اور عورتوں کا شوقین تھے اس لیے غنائم بڑے جمع کرتے تھے اور کئی قبیلوں میں شادیاں کی ہے مولانا رحمت اللہ کی رانوی لگڑ اپنے حساب سے گیر تین سال جب کام کرتا ہے پورا کرتا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں اہ آباد میں دو بڑے میلے مذہب رکھے گئے بہت زبردست اور اس میں انگریز نے اپنا ایک مقرر پیش کیا اس کا نام تھا فاؤنڈر اور وہ عربی کا ماہر تھا اور اس نے سورت فاتحہ پر کم از کم تین ہزار یاد کیے قرآن کی ہر سورت کے خلاف وہ ایک گھنٹہ تک کرتا تھا اور اسی طرح ہندو سکھ گوتھڑوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف اور پھر اعلان کرتا تھا کہ حق مذہب کو عیسائیت ہے اور حل میں مبارکی مبارک ران پہ ہاتھ مار کر کہتا تھا ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا اٹھارہ سو اکسٹھ میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی تھی پوری دنیا اس کو دیکھنے آئی تھی اور اس نے تقریر کی مثرند ہندو دھرم کے خلاف ثابت کیا کہ وہ جھوٹا مذہب ہے سکھوں کے خلاف گوتڑوں کے خلاف ڈوگروں کے خلاف اور پھر اخیر میں مسلمانوں کے خلاف جب ہندو دھرم کے خلاف تقریر کی سکھ یاتریوں کے خلاف کی ڈوگروں گوتڑوں کے خلاف کی تو کہتا تھا ہے کوئی تم میں جواب دینے والا وہ چپ رہ جاتے تھے جب قرآن کریم کے خلاف اور سنت نبوی اور سیرت مبارکہ کے خلاف اس نے ہر سرائی کی اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا رحمت اللہ صاحب کی ران بھی کڑا ہوگا ہاں بالکل جواب آ گیا مولانا نے ایسا زبردست بیان کیا جس سے اس کا قرآن سے ناواقف ہونا سنت نبوی نہ جاننا سیرت اقدس سے بے خبر ہونا سب کی سمجھ میں آ گیا اور پھر مولانا نے تقریر کی اور انہوں نے کہا جس سے آپ کی سیت کہتے ہیں وہ کدھر ہے پوری دنیا میں عیسائیت جو ادرتی عیسیٰ سے متعلق ہو اس کا وجود نہیں ہے تمام اناجیل اس کو یاد کریں اور اس انداز سے اس کا رد کیا تو اس کی مورتی تس نس کرا اس وقت مولانا نے جو گفتگو کی ہے ان چھ نکات پر کی ہے اور ان چھ شبہات یا غلطیوں پر موجود ہے عیسائیت بنا ہے ایک یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہے تو صرف عربوں کے لیے ہیں کل کائنات کے لیے نہیں اور کل کائنات کے پیغمبر عیسی علیہ السلام دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا شبہ کہ اقانی میں سلاسہ عیسائیت کی جو بنیاد ہے اللہ جبریل عیسیٰ یہ ثابت دل عقل و ہے تو نمبر تین عیسائیت ممدو فل قطب سماویہ ہے و فی پفیہز القرآن عیسائیت ممدو فی القتب سماوی اور فیحز القرآن علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ابن کہا ہے اور انسان دعاؤں میں اللہ کو یا ابتی کہا ہے ابا جان ابا جان اور یہ عیسیٰ کا کائنات میں کوئی باپ نہیں ہے اور جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ ضرور خدا ہو اور عیسائی دنیا پر متسلط ہے حقانیت کی وجہ سے اس قسم کے چھ شبہات ہیں جن پر مسیحیت قائم ہے اور مولانا نے ان چھ کے چھ شبہات کو بیان کیا اور ان کا دڑم سے رد کیا اور ثابت کیا کہ ایک بات بھی قاعدے کرینے کی نہیں سب فضول بات ہے اور قرآن ان سب کا رد کر رہا ہے اور صورت عال عمران انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اظہار الحق یہ بائبل سے قرآن تک جو لکھا گیا ہے یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے نا اور ان کی اولاد وہی ہے جو سولتی میں ہوتی ہے مکہ میں مکہ مکرم مدرس مدرسہ کیا سول سولت الن بیگم نے بھوپال سے حضرت شیخ مولانا رحمت اللہ کی رانوی کے لیے مکہ میں بنایا ہے مولانا نے جب فاؤنڈر کو چپ جٹایا اور اس کے تمام علم کو چاہل دکھایا اور اس کو قرآن سے اور نبیوں سے خود عیسائیت سے بے خبر دکھایا تو بس پورا ہندوستان کا اور ایک مولانا تھا اور ہر شخص کے طرح گیا فرید از خدا پیدا پیدے کہ از و مان ای چنی پی ساری انگریزوں نے کہا کہ یہ دونوں شرارت کریں گے انگریزوں کا فاؤنڈر کو تو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے دنیا تباہ کی ہے اور اینڈ ٹائم پر ایک مولوی سے وہ بری طرح سے کھا گئے اور مقصد یہ تھا کہ فاؤنڈر تو کسی کام کا بھی نہیں ہے ہندوستان میں تو بالکل ریجرٹ ہو گیا اور اس بہانے دونوں کو شرارتی کہہ کر مولانا رحمت اللہ کی سزائے موت کا اعلان کر دی مولانا رحمت اللہ کو اپنے بزرگوں نے کہا کہ گرفتاری نہیں دینی وہ بلوچستان ایران کے راستے نکل گئے سیدھا مکہ گئے مکہ میں ان کے شیخ مہاجیم داد اللہ مہاجر مکھی موجود تھے اور فونڈر جب یہاں سے نکلا تو وہ ترکی آ گیا تو ترکی میں سلطان عبدالحبی خان کی حکومت تھی اور اس کو جا کے کہا کہ میں نے اسلام پڑھا ہے حفظ کیا ہے میں قرآن جانتا ہوں سیرت جانتا ہوں سنت جانتا ہوں ایسا جانتا ہوں کہ کوئی مولوی کا بچہ مجھے جواب نہیں دے سکتا وہاں پر تو شیخ الاسلام ہوتے تھے وہ فخر الاسلام ہوتے تھے وہ خالی کوتک الاسلام ہوتے تھے ان سے گفتگو کرائی وہ سب چپ ہو گئے تو فاؤنڈر نے کہا اب اعلان کرے بادشاہ کو کہا کہ میرا مر اب حق ہے بادشاہ نے مشاورت کی تو ان کو کہا گیا کہ مکم و کر رہا اسلام کا مرکز ہے ان سے مدد لی جائے فاؤنڈر کا مقابلہ چاہیے سلطان عبدالحمی خان کی طرف سے شاہی وف قاصد کے طور پر بادشاہ مکہ سے ملا شریف مکہ سے اور انہوں نے حضرت حاجیم داد اللہ رحمت اللہ علیہ سے مشاورت کی اور انہوں نے کہا آدمی تیار ہے بالکل اور سو فیصد کامیاب آدمی ہے اور اس کو ترکیاں پہنچاؤ وہ شاہی اردل میں ان کو لے کے گئے مولانا رحمت اللہ نے سلطان سے ملاقات کر کے ان کو کہا کہ دیکھو دو تین باتوں کا خیال رکھے ایک تو میرے نام کا پہلے سے اعلان نہ کرے دوسری بات یہ کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا قریب میں بیٹھوں گا جب یہ تقریر اپنی فضولیات مکمل کرے اور یہ کہے کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو میں پھر جاؤں گا بہت سارے کا بالکل جب آپ کہیں گے وہ ہوگا جہاں جمع ترکیا میں شاہی دربار کے سامنے مناظرہ تھا اور فاؤنڈر نے ادھر ادھر سے جو ہے نا اپنے ڈانس اور ناچ کیا اور ایک مذہب کا مذاق اڑا کے اخیر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور پھر کہا قرآن غلط ہے اور نبی غلط ہے اسلام جھوٹا ہے اور یہ ہے وہ ہے ہے کوئی جواب دینے والا مولانا اندر سے باہر آئے فاؤنڈر نے جو مولانا کو دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے فاؤنڈر نے کہا آپ تقریر کریں بے شک میں ہو کے آتا ہوں شاہد عارف خانہ جو تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے وہ جو اٹھارہ سو اکسٹھ میں گیا ہے بیت الخلا سے جا کے چلاگ ماری واپس ابھی تک نہیں ہے خودکشی کر لی فاؤنڈر ہمارے کابر البزرگ ایسے گہرے تھے اللہ تعالی نے ان کو دیری اسلام پر ایسا جذبہ استقامت اور خصوص و سے نوازا یہ سورہ عال عمران ابن عباس کہتے ہیں کہ رسے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن نجرانیوں کے مقابلے میں بطور حمایت کے نازل ہوئی ہے آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں مشرکین نے آپ کو مصروف کیا یہ بدر یہ عہد ہے یہ خندک ہے یہ دیبیا ہے یہ عمرت القضا ہے یہ فتح مکہ ہے یہ خیبر ہے سنچے میں جب وہ کی صلح ہو گئی اور بظاہر تھوڑا سا امن ہوا اور مشرقین کی طرف سے آپ کچھ بے فکر ہوئے تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بادشاہ عالم کے نام اللہ کی توحید اور اپنے رسالت حق کی دعوت پر مشتمل خطوط دیکھ مکاتی النبوی مشہور ہے کہ یہ پچہتر خطوط ہے کل بادشاہان اس وقت دنیا کے پچہتر تھے لیکن اس کراچی کا ایک عالم گزرا ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی کراچی کا قدیم نام دیبل ہے دیبل یہ کراچی کا نام آپ کو تاریخ میں کراچی نہیں ملے گی دیبل ملے گا دیبل سے مراد یہی کراچی ہے اور اس کے قریب میں ایک شہر ہے گجو جہاں امام المحدسین و اول امن جمال احادیث محدثی البصرا ربی ابن صبی شیخ محمد ابن الحسن ان کا مزہار ہے اس شہر کا نام جو آج کل گجو ہے قدیم تاریخ میں اس کا نام اربل ہے یہ دیبل ہے اور وہ اربل ہے زہبیو ابن حجر سے جانتے ہوئے اربد لکھ گئے اربد اربد نہیں ہے دال غلام کر دو اربل لفظ ہے اور کراچی کا نام کیا ہے دیبل محمد بن قاسم جو آئے ہیں یہ سارے بزرگ دیبل کے نام پہ آئے ہیں آپ کا ایک خط نجران کے بادشاہ کو ملا تھا مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی عیسائیوں کی اور بڑی متمون اور خوبصورت حکومت تھی ان کی ایک خط آپ نے ان کو بھی لکھا تھا اس کے جواب میں حالات معلوم کرنے کے لیے نجران کے بادشاہ نے ستر آدمی بھیجے تھے جن میں چودہ سیاست سے حکومت سے شرافت سے دولت سے سربت سے شہرت سے آراستہ پہ آراستہ تھا یہ وقت بڑے آبتاب کے ساتھ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے حضرت علی اور دوسرے لوگوں کو ان کی آؤ بغت کرنے کا حکم دیا کہ مہمان ہے ان کا احترام کرو جس وقت گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا سب کرو گے یا کچھ لوگ کریں گے تو انہوں نے کہا چودہ آدمیوں کا انتخاب کیا آپ نے چودہ کے چودہ سے گفتگو منظور کر دی عال عمران نازل ہوئی جبری لایا اور کہا ان کے سوالات جب تک رہیں گے میں ساتھ رہوں گا اور اللہ نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی وہ جیسے سوال کرتے تھے جبریل آپ کو آیت سناتے تھے آپ وہ آیت پڑھتے تھے ان کا زبردست جواب ہو جاتا ستاسی کے قریب آیات آل عمران کی اس صورت حال میں نازل ہوئی ہے مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہوتا ہے تو کال علامہ میم کونہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کو ذات صفات اختیارات اقتدار سے پہچان لو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ القیوم جو ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ رہے گا قائم ہے قائم رہے گا اللہ تعالی کو آپ نے کیسے پہچانا نزلہ لے کر کتاب بلحق مصدقل بہن دے قرآن نظم کیا پہلے سے جانتا ہوں ون ضلع تو رات ویلا بن قبل فرقان اور وہ لوگ جو اتنے بڑے حق کتاب کو حق رسول کو تو ہیلائی ہی کو نہ مانے ان کبروب آیات اللہ لکھما داب الشدید جو لوگ اللہ کے احکام نہ مانے ان کے لیے سخت صابر اللہ عزیز الز القام اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے بدلہ لینے کے لیے دو صلاحیتیں چاہیے ایک طاقت فرمائے عزیز ہے دوسرا یہ کہ پھر مزاج بھی اکاس کام ہے پھر یہ کہ وہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور یہ بادشاہ نے سازش جواب ان لائق فالش ہے اگر عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا یا شریک ہوتا تو ان سے کوئی چیز چھپی نہ رہتی بے شک اللہ پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں پھر وہ اشکال کرتے تھے عیسا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے کیا یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام ابن خدا ہے جواب والذی فی حام اللہ ہی تو بناتے ہیں تمہاری شکلیں ماں کے بچہ دانیوں میں نہ ماں بناتی ہے نہ باپ بناتا ہے کہ پیشہ جیسے چاہے لا الہ الا لاہو اس سے خدا کا شریک بنانا بدترین جرم میں نہ ہی معبود مگر وہی العزیز الحکیم غالب اکمت والے انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ کی عیسا علیہ السلام نے خدا کو یا آپتی کہا ہے اور خدا و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے یا بنائی اے میرے پیارے بیٹے کیا یہ عیسا علیہ السلام کی ابنیت اور علویت کی دلیل نہیں بن سکتی جواب یہ دس البغات ہے دس سے مانا ملانا حل کرنا اور بغات سرکش لوگ بے دین لوگ یہ دس الفات ہے اول تو یہ ہے نہیں اور اگر ہے تو یہ آپ کے سرکش لوگوں نے ڈالا ہے پولوس نے پیدا کیا ہے اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو پھر مذہب کے اندر دو طرح احکام ہوتے ہیں ایک محکم محکم کے معنی واضح المانا اور ایک مشتبی مشابہ غیر واضح علمانا محکم پر اور متشابہ دونوں پر ایمان لانا ہے لیکن متشابہ محکم کا تابع کرنا ہے متشابہ پر کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ہے والذی انزل کل کتابہ اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں آپ پر بھی قرآن میں ہو آیات ہوں محکمات جس کی آیتیں پکی ہیں ہر نمل کتاب وہی بنیاد ہے کتاب کی بہو خرو متشابات اور کچھ آئے تھے ملتی جلتی ہے فام ملی قلوب بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے فیت ما تشابہ ہمیں نہ ہو بس وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے ابتغال فتنہ ڈوبتے ہوئے و وبتگار تعویلی اور ڈونڈتے ہوئے اس کے معنی وبا المتاویل نہیں جان سکتے اس کا معنی معلوم اِلَّ اللہ مگر اللہ جب اللہ جانتے کوئی اور نہیں تو علما کس کام کے لیے ورا ور سے خون فلیل میں مضبوط قسم کے علماء یا کہتے آمن بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے کل من نے انجن اب بنا محکم کے سے لیکن وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہما کرو اللہ اول الل باب اور جس کو نہیں سمجھ سکتے مگر عقل والے تمام فرق بات وہ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ اختلاف متشابہ میں ہے آپ کے ساتھ اختلاف محکم میں نہیں ہے عیسا علیہ السلام نے کتنا چیخ چیخ کی کہا اب و خال المسیح اسرائیل ابدو رب کو ان میشرق بلائے فقط حرم اللہ ولجن و ما وا ملین اتنے واضح آئے تھے چھوڑ کر یا وہ يا ہو یا بتیا اس کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ طالب علم استاذ کو کہتے ہیں ابا جان اور بزرگ چھوٹے کو کہتے ہیں بیٹے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے ہمارے بزرگ دو دوست ہیں نوجوان ہیں سر کے بعد بہت سارے ہو گئے تو جنید کو کہا بیٹے حضرت کا خیال رکھنا اور یہ اسی لیے مجھے بتانا تو یہ بیٹا اور ابا جان یہ دلیل اس کی ہے کہ درمیان میں کوئی واقعہ ہوا ہے اللہ یہ تو محاوراتی زبان ہے عمل تو ایسا ہوا نہیں ہے اور اگر ہوا ہے تو متشابہ ہے بھائی صحابہ کرام کے بارے میں صاف صاف نہیں ہے بولا کو بلو من حقا لوم بخف ر تم ورس ردی یہ محکمات ہے نا لیکن اس کو چھوڑ کر حضرت عثمان کے بعد واقعات عمر اور روبکر کے اب بھی آئے شکے دشمن دین نے ان کو نشانہ بنایا ہے محکم چھوڑ کر متشابہ کا پیچھے پڑ گئے وہ ابتغال فتنا فتنا کرنے کے لیے اور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں آپ کے والدین معلوم ہیں نسل معلوم دتیال معلوم ننیال معلوم آپ کی سینتیس کے قریب نسا اور جواری ہوئے ہیں سترہ منقوات ہے ایک وقت میں گیارہ جمع ہے وفات کے وقت نو ہے چار بیٹیاں چار بیٹے ہوئے نسل و نسب موجود ہے آپ کی بشریعت خطی ہے محکم ہے لیکن اسے چھوڑ کر کے قد کمبل نوروم اللہ کے تابو کو بھی متشابہ کے پیچھے پڑ گئے جتنے فرقوں کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے محکم میں کئی اختلاف نہیں یاد رکھنا محکم میں کوئی اختلاف نہیں آپ بھی محکم میں اختلاف نہیں کرتے جب شافی آپ کو کہتے ہیں ہم بلی کہ لا سلا الا ب فاتحت کتاب تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ خلف المام کے قائل ہیں لیکن دوسری حدیث کی وجہ سے اللہ یقین ورا المام یہ امام کے پیچھے والے کے لیے ہے نہیں اور دوسری حدیث آپ پیش کرتے کہ ذاکرہ فان ستو پیغمبر نے کہا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے مقتدی نہ پڑھے اور آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث کہی ہے لا سلا آہا. من کا له امام فقرات الامام لہو خیرات جابر عبد اللہ کی سنسلط الزب ہے سونے کی کڑی کہ چونگ کے امام کے پیچھے مقتدی کو منع کیا گیا امام کو قابل کفایت کہا گیا اور باسطرق میں لا کا لمن لم بے امل قرآن یا بفات الكتاب کے ساتھ صاف ہے اللہ یقون ورا المام اس واسطے لا اللہ الا الک کتاب کا مفہوم خلف المام للماموم نہیں بنتا چونکہ وہ کم حدیث تھی آپ نے پوری کر کے ان کا اجتماع دور کر لیا جب وہ کہتے ہیں امین بلجہار تو آپ کہتے ہیں سفیان کو وہاں ہوا ہے شعبت عبد الحجاج اس میں ان سے اتحن ہے اور جب وہ کہتے ہیں کیسے پتا چلا تو آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سے یہ دعا ہے اور تو آہستہ ہونا چاہیے تو ہمیشہ اہل حق محکمات پر رہتے ہیں اور اہل زیغ و دلال اہل باطل وہ متشابہات کو کونوں کانچوں سے پکڑتے ہیں کیونکہ محکم کے سامنے تو وہ زلیل افار ہوتے ہیں یہ اصول یاد رکھنا ابو الحسن اشری نے ایک کتاب لکھی ہے ابو الحسن ال اشعری امام اہل سنا امام المتکلمین اس کتاب کا نام ہے ال ان اصول تعینہ حق و باطل جاننے کے طریقے کیا ہے بہت ضروری ہے جاننا یا الینا مرو ان تک تق, تَقُ اللہ یا جال کوم فرقانہ تقوا پیدا کرو خود تو خود سمجھ لوگے گے ورا سکوں فل علم یا کو من مضبوط لوگ جو علم میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر محکم و تشاور دونوں پر کلم بنب بن سب خدا کی طرف سے إِلَّا کرو اللہ طلباء ایک نقطہ یاد رکھیں قرآن کریم میں جہاں علم کا ذکر آتا ہے وہاں یہ لفظ ضرور ہوگا وما عزک کرو اللہ اول <تصفح> یعنی علم راہ عقل باعت یکمن علم را دہ من عقل باعد اگر اس علم کو انسان سمجھے تو لباس کو اس کی عقل سمجھے بغیر لباس کے آپ اپنے والد کو برداشت نہیں کر دیں آپ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ لباس نہ پہنچے تو عالمی دین کے لیے عقل کی بہت ضرورت ہے اور فشن میں ایک شاعر گزرا ہے گل محمد نام اس نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے دعفی الفکر اگر سرحد کے لوگ کبھی آرام سے جائے اور ان کو کہیں وہ کتاب ملے دافع الفکر تو ایک نسخہ میرے لیے ملی ہے میں ڈبل شکرانہ پیش کر جو میرے پاس تو خاں ہے بہت پرانا ہو گیا ہے استاف فکر کا مصنف جو ہے اس کا نام ہے گل محمد اور گل محمد یہ دے کے وہی گل محمد اقلو یا خزانہ کہتے گل محمد اقل گل محمد عقل خزانہ ہے جس کے پاس خزانہ ہو وہ بادشاہ کرتا ہے پنجاب میں ایک یمبل پور وغیرہ کے آس پاس ایک دیوانہ تھا اس کا نام تھا بازگل وہ دیوانہ ایسا تھا کہ جہاں جلسہ ہوتا تھا وہ اسٹیج پر آتا تھا اور اسٹیج اس سے کوئی نہیں روکتا تھا جو بھی مقرر ہوتا وہ گلما پاسگل آیا بھائی جی لاؤڈ اسپیکر چھوڑو تو وہ آ کے یہاں ایسا کہتا جس میں لے رہی بھائی لوگوں تم نے بڑی تقریریں سنی ہو سنتے جاؤ گے دھر میری بھی سن لو کیا کہتا تھا گل گئے گلشن گئے جنگلی دور رہ گئے گل گئے گلشن گئے جنگلی دو رہ گئے اقل والے چل بسے بے شور رہ گئے شیر ہو جلسے میں یہ شہر ختم گیا تھا سام ہو گیا ہر گھر میں یہ سنتا ہوں کیا بہترین شہر ہے گل گئے گل شل گئے جنگلی دور رہ گئے اقل والے جل بسے بے شور رہ گئے نخدائے سشو اگ کل کل خلک اوپ دنیا اوپ دن خس پنجلی خلق سو دام دیکرد شی او جڑب میں خلق لا الہ الا اللہ عربی میں ایک شہر ہے اس کو یاد رکھو زحبی نو آشی فی اکنا فہو چلے گئے وہ لوگ جن کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا تھا ظہبل نظیر شفی یک بقی تو فرنا کجل دل اجربی ایسے لوگوں میں رہنا رہ گیا جن کے حالات ایسے ہیں جیسے خارش اونٹ شف فی اکنا فیم وہ بٹی تو لائ لا سکھو نفل علم اکولو نا من کل مندرب بنا وہ ماض کرو اللہ اولو طالب علم یاد رکھو قرآن میں جب علم دین کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ عقل والے چاہیے الحل یس طوی نظین لیا لمو تو آگے ہے علما یت لک کرواس ہاضا بلاس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو بیانوں کو علم پڑانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا سادیا شی ریا پندی مدی بدزاترا بدزا چوہا کلش شمد گردن زدر ہوتا درا وہ اپنے خاص طریقے احمقانہ سے دین کو نقصان پہنچاتا ہے رب بنانا تجھے کلو بنا ہے پر ون دکھان نہ کر ہمارے دلوں کو زیادہ اتنا باد اس کے آپ نے ہمیں ہدایت دی وہ ہم ان کا دیجیے اپنے پاس سے میروبانی انکان تلو بے شکاب سب کچھ دینے والے وہ تو جو وہاب پر ایمان ر رکھتے ہیں وہ ہے وہابی اور جو اس کے نہ مانے اس کے دل و دماغ میں ہے خرابی مولانا دشکور دین پور علم سے بھرپور آدمی بے قصور بیان اس کا سر تا پانور وہ ایک دفعہ کہنے لگے میں حج کے لیے جا رہا تھا ریل گاڑی میں بیٹھا ایک آدمی ملا کہا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا عربستان کہا کہاں کیا ہو میں نے کہ کہا پاکستان کا علم کڑا کہاں پڑا ہے میں نے کہ کہا ہندوستان کہا وہاں بھی تو نہیں ہے کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے <تصفح> <تصفح> محمد ام <بن> نے عبد الوہاب انج <النجدی> بارہ سو ہیجری میں برسر اقتدار اس کے لوگ آئے یہ نچ کا ایک معاہدہ عالم تھا لیکن افسوس کے تمام علوم پر قادر نہیں تھا اس لیے کچھ تعبیرات میں غلطی ہو گئی ہے شیخ الاسلام مورانا حسین احمد مدنی نے اور امام الاسر الحسلور شاہ کشمیری نے ان کا رد کیا ہے اور ابنیابی عابدین نے خطاو شام کتاب البہار میں بھی ان کو برا بلا کہا ہے وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن اس زمانے کے بدتیوں سے لاکھ درجے افضل مسلمان تھا موجودہ زمانے کے الحکومہ سعودیہ النجدیہ یہ جو فی الحقیقت الوہابیہ ہے تم تسب ال محمد عبد الوہابی ان کی طرح منظور ہے اب بھی شیخ الاسلام کا راج ہے باقاعدہ جدے میں جس پہ شک ہو جائے نا کیفاش شیخ الصاہد نجے میں کیفا ہوا <laughs> جب, جب آپ کہیں گے وہ اللہ کانا آپ قریت خوش ہو جاتے ہیں محمد بے عبد الوہاں بد نجدی الکانہ شیخ الاسلام اس طرف آلات کرتے ہیں تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ ان بدیوں سے تو اللہ درج افسلتا ہوں ان سے امد میں خطا نہیں ہوئی ہے سہو میں خطا ہوئی طلبہ تفصیلات کے لیے ایک کتاب دیکھے اس کا نام ہے لم آت شہاب لم آت ابن عبد الوہاب ان کے وکیل نے لکھا ہے ہمارے ملک کے جو لوگ ہے یہ بے خبر ہیں احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نام پوچھا تو کا عبد الوہاب کا اس نام سے میں ڈر جاتا ہوں تو وہ پیغمبر کا نام کے ساتھ درود نہیں پڑتا تھا میں کہتا تھا وہ نہیں مانتا تھا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نج کا عالم عبد الوہاب تھا حالانکہ عبد الوہاب جو تھا وہ خان صاحب کا عام مسلک تھا اصل تحریک کا محرر جو ہے وہ کون ہے محمد نے عبد الوہابی دی اور اسی ملفوظات میں عبد العزیز دب، عبد العزیز دباغ کا تذکرا ہے جن کے شیخ عبد الوہاب تھے اور دنیا کون نہیں جانتا کہ امام الاولیا عبد الوہاب شعرانی کے بارے متقین میں سے ہزاروں بہترین افراد عبد الوہاب نام کے تو اتنے بڑے بڑے لکھے پڑے لوگ بھی عبد الوہب کو پہچانتے نہیں تھے ویسے ہی ان غلط کرتے تھے حضرت یات امام السر مولانا نرشاہ نے فیض الباری جلد اول صفحہ ایک سو ستر ایک سو اکہتر پر لکھا ہے اما محمد ابن و عبد الوہاب ان نجدی فقان رجولن بلیدن کلیلن یہ تسارا اولا تقفیر المو می ولاقت ہے مفی حادل وادی اللہ منکانہ نجدی پر شا سب نے دو اعتراض کیے ایک کن ذہن تھا اور دوسرے کہ اطلاع کم تھی جب آدمی کا حافظہ پورا نہ ہو مطالعہ ٹھیک نہ ہو اسلح کرتا ہو تو اندیشہ تو ہے کہ حرام کو حلال حلال کو آرام کرے معروف کو منکر منکر کو معروف کر دے کہتے ہیں کہ علمائے حق کی توجہ سے ارب کا ایک وزیر تھا شیخ عبد وہ محمد ابن عبد الوہاب ان کا پڑپوتا پڑپوتا اس نے فیصلباری شائع کی سرکاری خرچے پہ جب کے علماء کو تقسیم کرتا تھا ہمیں بھی ایک دوستواں کا ملا ہے تو یہ جو اچیر ہے نا مینڈور چپکلی کے اچار کھانے والے یہ نماز میں آمین کے نام پر دھماکہ کرنے والا ہے ان کو بڑے جو ہے نا پیٹ میں اور کلیجی میں بہت درد شروع ہو گیا یہ امام السل مولانا الورشہ جیسے راسخ خانہ اس کی شرح بخاری عرب تقسیم کرتے ہیں تو انہوں نے ایک وف بنایا اور شیخ عبد الواسی وزیر مذہبی امور سے ملاقات کی علماء مشہور واقعہ ہے اور ان کو کہا کہ یہ کتاب آپ نے شائع کی اس میں آپ کے دادا کے لیے یہ الفاظ لکھے شیخ عبد الواسی کرسی پر ایسے لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا تو, تو کیا لگا کتب کی بہ ہوا کی تیب کے بہ ہوا ویسی کتاب کیسی ہے اللہ ہو ان کے منہ سے نکل اج وز شیخ شیخ بارہ سلینڈر کتنے ہے ارب ایسی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کتاب بہت دیش بہا ہے کاش کہ ابن عبد الوہب کو برا بلا نہ کہتے تو وہ ایسا بیٹھ گیا اس نے کہا انک دی ہے شیخ انور فقر ال شاء لم لیا کرکلن پارا یوتا نے وہاں بل جرایا شیخ انور بلیے تسلم ایلم شریف ہر گھبرا ہوگا سو اس نے قلم سے اسے دائرہ كے یہ لی إن كانت صحيحة وجدي كان هكذا فكان فريد الدينية على الشيخ أنور أن يبينها للأمة هذا من مناسب الأمة ولو لم يكن هكذا وظلم أو افتر عليه بهذه الابارة فكل من ياتي به هو يدري ويتاليها بانتراية والن اس بول الف الف د کتاب دس لاکھ دس ہزار اور چپو صرف ایک عبارت کی وجہ سے کتاب واپس کر رہے ہو عبد الواسی نے کہا اتنا ظلم کر رہے ہو یہ تو ہے ہی واجب جو قیمے کی جگہ بینڈک اور جو کیری کی جگہ چپکلی کھائے اچار میں ان میں عقل و اخلاق کہاں سے آئے یہ ایسا ناکارا شرخہ ہے شاہ صاحب اب بھی وہ کتاب وہاں گئی ہے یا خدا اس وقت بھی کتاب فیض الباری مکہ میں کمیں رہی ابھی میں کیا تھا بہت دوڑ لگائی ہو ساتھ کی نے کیا پھر نسخہ دے رہے تھے یہ کرامات ہے اہل حق کی اے ہے پر ٹیڑھے نفرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور دیجیے ہم کو اپنے پاس سے رحمت و مہربانی بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں اللہ خیر و حسنات دینے والا ربرا ان کا جامع لارئی بفی اے پروردگار آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس کے آنے میں شک نہیں صورت بکارہ میں قرآن کریم کے لیے تھا لارئی فی اور کتاب کی طرح آخرت کا ایمان بھی ضروری ہے نا تو یہاں آخرت کے لیے کہا لا رہے وہ بھی بن اللہ دین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اشکال کہ مسلمان غریب ہے تنگست ہماری تو حکومت سے سلطنت ہے جواب سنو کیا جواب دے رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تو گنیا نم اموان ولا من ولاد اولاد ہر کس کام نہیں آئے گا ان کو مال ان کی اولاد کچھ بھی وہ لائے کا ہوں وقار یہ لوگ ایندن ہیں آگ کا ایندھن خشاک ایندن وہ لکڑیاں جو آگ میں جلدی ہے، کھانا پکتا ہے سوالت بنتا ہے دیکھ پکتے کدا بیاہ لے کر آؤ نہ ان کی حالت مان فرونیوں کیے ولدین بنکم لیم اور ان سے پہلو کی جیسے نمرود یہ بھی بڑے مالدار حکومت والے تھے تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب ہوا اور فرعون گسالیہ السلام جیسے سالوق کے مقابلے میں کامیاب ہوا کل نبو بھی آیا کہ نہ انہوں نے تقسیم کی ہماری آیتوں کی فاغذنوب پسان پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے مارے واللہ شدید القاب اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں کل دین کا آپ فرمائے ان لوگوں سے جو کافر ہیں ستوک لبو نا ان قریب تم مغلوب ہوں گے کہہ دو امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو سے ان قریب تم دبا کے وہاں سے باگو گے کل لگی نفرو ستوگ لبو ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے یہ <تصفح> بشارات ہے <تصفح> وہ تو شروع <جَهَنَّم> ابھی ہمارے صدر پاکستان زرداری صاحب نے یہ ایک حق بات باہر ملک دورے پہ جا کے کہی کہ طالبان طاقت کا غلط اندازہ لگایا گیا ہے اور آج بھی ان کے مخالفین کو شکست دے اور آئندہ بھی شکست رہے گی امریکہ نے اپنے گونڈ میں برطانیہ نے اپنے غرور میں اور نیٹو نے اپنے شیطان و شراکی ہونے کی وجہ سے ہمارے صدر پاکستان کا یہ فارمولہ مسترد کیا لیکن میں صدر پاکستان کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں درس قرآن میں کہ یہ ایک حق بات آپ نے جا کے کہی ہے خدا چاہے تو شاید اس وجہ سے تیری حکومت کی تکلیفیں دور ہو جائیں جا کے صاف کہا کہ یہ جماعت ختم ہونے والی نہیں ہے یہ رہے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے کیوں ہمیں اپنے ساتھ ڈبو رہے ہو ہم تو ڈوبے ہیں سدم تم کو بھی لے ڈوبے اب باقی جو لوگ صدر پاکستان کی اکی بکی کرتے وہ ان کے ساتھ ویسے حسد کی نا اور فوج میں اتر آئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی ہے اور اس نے بڑے امی نگاہ سے دیکھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام دونوں کے لیے مزر ہے امریکہ برطانیہ اور نیٹو کا ساتھ دینا لیکن پاکستان شکنجے میں ہے دعا فرمائے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے بننے والا یہ ملک اللہ ان ظالموں کی گرفت سے جلدی باہر نکال بے فہم باتیں نہ کرو فہم والی باتیں سمجھا کرو اس کا یہ ایک بیان پورے دورے کا ماغذ ہے خدا کی قسم میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں اس کو کہتا کہ یہ دورہ تم نے جتنے خرچے کا کیا وہ میری طرف سے لے جا کے ان کے گھر پر ان کے یووانوں میں ان کے درباروں میں کہا کہ یہ لڑائی ختم کر لو اور ان کو آزادی دے دو اور تم ان کے مقابلے میں آج بھی ذریعوں خوباروں اور آئندہ بھی شخص کھا کے پیٹ کے بھاگ ہو گئے تو ہمیں کیوں تم تو باغ کی عمریقت اردو آ جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے ہم تو وہی ان کے پڑوس پڑوسی ان شاء اللہ تعالی وا کے مسلمانوں سے پاکستان اور یہاں کے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں وہ امن کے شا سوار ہے چونکہ امریکہ نے اپنے آپ کو شیطان عالمی بنایا تھا اللہ نے ایک غریب اور کمزور قوم کے ذریعے ان کی ناکوں میں نکیل ڈلایا اللہ ایک لیڈر جو کسی زمانے میں ہمارے بڑے محسن دوست تھے وہ پکڑا گیا تو اخبار میں ان کے حالات میں لکھا ہوا تھا کہ دو مہینے سے اس نے کپڑے نہیں بدلے آئے ہیں لوگ تو نہیں سمجھتے مگر میں پڑھ کر کے رونے لگا کیوں کپڑے کون نہیں بدلتا جس کو ٹائم ہی نہیں ملتا آئے ہے جنہوں جن نے اپنی جان زندگی عزت آرام ایسا قربان کیا ہو اللہ ایک نہ ایک دن ان کو سروخرو کرے گا اور ان کی شب بیداری ان کے نالے نیم شب رات بھر ان کا قیام و لے لو تحج میں نے دیکھا جس زمانے میں احوال اچھے تھے ہم ان کے مہمان تھے چنانچہ ان کے ساتھیوں نے اکیس امریکن گرفتار کیے اکیس اور اکیس کے بدلے میں حضرت کو آزاد کروایا یقیناً جو قوم بھی اسلام کے لیے اور ملک کے وفا کے لیے اس قدر کے ڈر ہو اور بہادر ہو اللہ ایک نہ ایک دن ان کو ضرور سرو رو کرے گا کل دین کفرو کہے آپ کافروں سے یا کوئی کری نہ نہیں ہے ان کو اور ان کو سارے جہان کے کافروں کو ہر زمانے میں کہے ستو لبو کریم تم پٹ جاؤ گے وہ تو شروع وہ تو دنیا کی سزا تھی یہ اخروی سزا ہے اور جمع کیا جاؤ گے جہنم کی طرف وہ بھی اور وہ ناکارہ بچونا ہے. قد کان لم آئے تن فیفیت ہی نی. تمہارے لیے عبرت تو رہی ہے دو گروہوں میں التقتا جو آمنے سامنے ہوئے تخفت ان تو قاتر فی ایک جماعت کتال کر رہی تھی رائے خدا میں بہ خرا کافرت دوسری جماعت کافر تھی یون نہ جو دیکھ رہے تھے ان کو دو چند رائے کھلی آنکھوں سے نسری می شاہ اور اللہ مضبوط فرماتے مدد دے کر جس کو چاہے ان فی عادل عبرت اللہ بے شک اس میں عبرت ہے عقل آنکھوں والوں کے لیے سمجھداروں کے لیے ازم بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے تین سو تیرہ تھے اور کفار ہزار سے زیادہ تھے تو مسلمانوں کو عجیب خواب آیا ان کو کفار تھوڑے نظر آئے دوسری جگہ ہے وہ کلکم فی آئنہ تو مسلمانوں نے کہا یہ کیا ہے ایک ہی جھٹکے نبھا گئی اور جس انگریز نے اس پر فلم بنائی آفرین اس عالم پر اس کی صلاحیت پر جس نے اس فلم ساس کو کیا ہدایات دی ہے ایک پردہ ہے وہ ہل رہا ہے یہ کہ اس کے آگے نسلی اکرم تشریف فرمائے ہدایات دے رہا ہے اور پردے سے اس طرح خوبصورت جماعت ہے اکثر ہو کے سفید کپڑے ہیں سفید جھنڈے ہیں بانس بانس کے ہاتھ میں تبلے بھی ہیں وہ فلمسان انگریز لکھتا ہے کہ یہ صحابہ رسول ہے پھر اچانک دیکھتے ایک لشکر جرور آیا کہتے ہیں یہ جہل کی سربراہی میں مشرقین پہنچ گئے اور پھر وہ فلم ساز لکھ رہا ہے کہ اس وقت رنگ شروع ہو گئے گمسان کی لڑائی خدا کی قسم چند لمحوں میں صرف صحابہ میدان میں ہے اور مشرقین کی لاشیں پڑی ہے اور ادھر ادھر صحابہ کرام مشرقین کو رسیوں سے باندھ رہے ہے باقی سب باپ گئے ڈھائی سو ایک موٹے تازے کو سب کھینچ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی ہیں کہتے ہیں یہ اجال گلا ہے بجال کی لاش اس کو ابھی ابھی گرا دیا کاس کے گرانے کے بعد سب آ گئے اللہ اکبر میں نے سنا ہے کہ جس نے غز بدر کی فلم بنائی ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے اور جس نے فتح مکے کی فلم بنائی اس میں سترہ انگریز مستعمل سترہ کے سترہ کلمہ اسلام پڑھ چکے فلم بناتے وقت کفار تھے لیکن فلم بناتے بناتے برداشت نہیں کر سکے اللہ اس لیے تو کہتے ہیں تمہارے لیے کم عبرت ہے ابھی ابھی دو جماعتیں ایک مسلمانوں کی جو رائے خدا میں لڑ رہی تھی اور دوسرے کافروں کی یہ ان کو اپنے سے دوچند دیکھ رہے تھے اگر یہ ثابت ہو تو کفار کو مسلمان دو چند نظر آئے تو یہ بھی ایک زبردست بات تھی کہ کفار کے دل میں رو پڑ گیا اور بعض جگہ یہ نظر دکھائی دیتا ہے کہ نہیں ان کو تھوڑے نظر آئے تو وہ آگے بڑھے نا آگے بڑھے تو پس گئے وہ عید بدسری میشاہ اور اللہ تعید فرماتے ہیں مدد دے کر جس کی چاہے فیزاع کا لہبرت علی ابسار بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے وہ آنکھوں والے دیکھ سر دیکھ آنکھوں والا کڈڑا ہے آنکھوں والا کوئی زمین دروے آنکھوں آنکھیں ہیں نا تو وہ دیکھتا ہے نہیں یہ جگہ جانے کی نہیں ہے اس کو آنکھیں دے رہے کہ کدو کریلا جا رہا ہے انجن کا بغیر ڈرائیور کا ڈبا چل رہا ہے راستے میں کوئی بھی ٹکرا گیا ہے یہ آنکھ والے ہے یہ ٹٹو والا ہے یہ ٹٹو بھی سوار ہے ذرا آنکھوں سے کام لو اپنے اخلاق اپنے کردار بنانے کی کوشش کرو اور نیکیاں اور حسنات چمٹاؤ اپنے ساتھ محنت تو کرنی پڑے گی ورنہ یہ حال ہوگا زئیں گے خوبصورت دکھائے گی لوگوں کو حب برشہ ہوا شہوتوں کی محبت شہوت تو ایک لمحے کی چیز ہے پھر تو ہمیشہ شرمندگی اور پسماندگی ہوتی ہے منن نسائے عورتوں سے ایک ولبدین بیٹوں سے دو ولقناطیر الم من منن صحابی ولفدتے اور خزانے جو جمع کیے گئے سونے اور چاندی کے تین ولخیر المسو اور گوڑے نشانوں والے چار والانعام اور مویشیاں پانچ ول اور کھیتی چھ اور اگر صحب اور خدب والا لائے تو سات پورا کا پورا افسر ضائع کر متا الحایات دنیا یہ سامان ہے زندگی کی دنیا کی زندگی کا واللہ ہو اندو حسن المب اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانا ہے کل اور نب حکوم بخیر امال آپ کہیے آیا بتا دوں تم کو بہتر تمہارے اس سے دل دینت تک و اللہ والوں کے لیے ان درب ہم رب کے ہاں کیا چیز بہتر ہے جنت جنت ہے وہ عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور کے ڈھیر سے قیمتی گھوڑوں سے مویشی اور کھیتیوں سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی ہم ہے چست بک ذرت بخت تحت امر نہ یو گیر و د شادی علیہ رحمت کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں رہے گی لیکن جنت ہمیشہ رہے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اقسام سے نصیب فرمایا جنت ان جنت تدریم انتہ دنہار کے بہے گی اس کے نیچے نہ چار نہریں ہیں پانی کی نہر دودھ کی نہر شہد کی نہر شراب کی نہر خالدین افیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے واضوا جم و اور ان کی عورتیں ہوگی پاک پاک باز وردگوان امین اللہ اور خوشنودی ہوگی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تم سے راضی ہوں اللہ بصیرم بات اللہ دیکھ رہے بندوں کو اللہ جی وہ بندے یقولون جو کہتے ہیں ربنا بنائے پرور ان بے شک ہم ایمان لائے فخر لنا ظنو بنا ما فرما مارے گنا وکرا اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے دعائیں بہت مانگنا چاہیے میں نے حدیث کے شروع میں دیکھا کہ جو بہت دعائیں مانگے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہی مزدو داد درس میں بیٹھنے کے لیے بھی دعا مانگے صبح سنت پڑھ کر فجر کی جماعت تک بہت وقت دیں دعائیں مانگے ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے دعا میں نہس و ذکر بھی دعا ہے بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے خوب دعائیں مانگے دعائیں مانگتے رہے آپ دیکھو دل خوش رہے گا بس باؤ بہار ہو جائے صبح اٹھ کر کے ابھی وضو کے لیے اٹھ رہے ہیں اس دوران بھی خصوصی ذکر و دعا کر لیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہو خدا تیرے لاکھ لاکھ شکر اللہ تو اس رزق کے شکر کی توفیق دے اللہ میرے بھی لنگر اور اسی طرح خزانے جاری فرمائے کھانے سے فارغ ہو کر یا اللہ اس پر عبادت کی توفیق دے خدا تیرے لمحے اور ہر نوالے پر لاکھ لاکھ شکر احسان دعائیں دعا مانگو یار ہر وقت دعائیں مانگو <coughs> جو دعائیں بہت مانگے گا اس کی چلے گی جو نہیں مانگتا ہے اس کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں اسواویری یہ اللہ کے دین پر جمنے والے و سچ بولنے والے ولقاری تینہ تابیداری کرنے والے ول خرچ کرنے والے ول استغفار کرنے والے بالآسار شہری کے وقت شہری کے وقت بہترین عمل استغبار استفر اللہ تو بوئی لسطر اللہ حربی بالکل میں ہوں تو بوئی لئی اسفر ربی حربی استفر اللہ حربی سینکڑوں ہزاروں مرتبہ پڑھو شہری میں اٹھ کر کے تحجد اور نفلیں پڑھنا ضروری نہیں ہے الگ تحقیق رمضان شریف میں چونکہ وطر بات جماعت ہوتی ہے اس لیے قیام اللیل اور تحجد منا ہے مولوی عوام سے ڈرتے ہیں بول نہیں سکتے فیض الباری جلدو سو چار سو بیس اگر رمضان المبارک میں قیام اللیل یا تحجد کی گنجائش ہوتی کبھی بھی وطر جماعت سے نہ پڑھاتے سارا سال گیارہ مہینے ہم وطر جماعت سے پڑھتے ہیں کیا کوئی پڑھ کے تو دکھائے نہیں پڑھ سکتے حرام ناجائز جائے کا عمل ہوگا مگر رمضان المبارک میں وطر با جماعت نہ پڑھنا اگر اگرچہ جی متحد کو اجازت قاضی خان نے دی لیکن پسندیدہ نہیں ہے پڑھو پڑو سے قیام اللیل و تحجد ہو گیا نا بیس رکعت کیا چیز تھی آٹھ رکعت قیام اللیل اور بارہ رکعت تحجد تھی تفصیلات کے لیے احسن الحتر فی تحقیق رکاتے نے بادل اور احسن النظر فی رد ام البصر جس نے اس کے خلاف لکھا ہے اس کے خلاف پورے سال ہے اس کا نام ہے احسن النظر اس نے اپنے شوشے کا نام نور البصر رکھا میں نے اس کو کہہ دیا ہم بسر احسن النظر فی رد ہم البصر پیغمبر کی اصحل الباب حدیث ہے اجالو آخر سلا بلے ترنت بسی حدیث یاد رکھو آپ جب رات کو اٹھے نا بھیتر پڑھ چکے ہیں دو رکعت چار رکعت پڑھیں گے تو آپ کہے یہ دو رکعت چار رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف پڑھتا ہوں لوب چاہ پھر دو رکعت پڑھے پھر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے لیکن خدا میں تجھے نہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں لو شاہ بش کی شکل کو تو سی شکلیں نظر آتی ہے بری جو نہیں جانتے وہ معاف ہیں بعض علماء دین کہتے ہیں کہ جواز تو ہے صرف بہتر نہیں ہے میں حیران ہوں ان کی اس بات پر جب بہتر نہیں ہے تو اجر کہاں ملے گا نسل جواز ہو پر اجر کہاں ملے گا دیکھیے شرا اوم دہر آیا لے مولانا عبدالحی ہائی الگ نبی مطلب میرا یہ کہ طالب علم شہری کو تو اٹھتے ہیں نا غریب اٹھنا ہی پڑے گا شہری کھاتے ہیں بڑے جوش خروش میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار کسی اور جگہ پڑھتے تو دو چار رکت تو پڑھ لیتے ہیں چلو مولانا تو یہاں نہیں ہے شیری میں تو باہر آتے نہیں پڑھ لیتے تو دونوں باتوں کا ایک جواب ہے کہ تمہیں یہ کرتے ہوئے شرم اور حیا ہونا چاہیے تو مجھ سے استفادہ کرنے آئے ہو میں تمہارے شیخ و استاذ ہو میں کہتا ہوں کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتر پڑھنے کے بعد کوئی دفل نہیں پڑھ سکتا آپ پڑھتے ہوئے پوری امت کا مقابلہ کرتے ہیں حدیث و سنت اور فیکے کا خون کر رہا ہے استاذ کے ساتھ دغاہ کر رہے ہیں بےعد بھی کر رہے ہیں کرو یہ تمہارا جی جائے ہمارے یہاں ایک بڑا عالم تھا وہ کہتے نہیں ہم تو ہی نفلے پڑھتے ہیں کسی کے کہنے میں نہیں آتے میں نے میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا کسی کا کیا مطلب رسول کریم صلی اللہ وسلم کے کہنے میں بھی نہیں آ رہے ہو نفل کا لئے پڑھ رہا ابو جہل فرون کی نفلیں ہوتی تھی کیا سکے تو کسی کے کہنے میں کیا مطلب ہے آپ کا یہ میرے جاتی کہ لا میری تحقیق کا کوئی مانا ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ حدیث کافی ہے کچھ آلو آخر سلاتے کو ملنے لے لی وطر رات کی عبادات میں وطر کو آخری رہنے دو تم تمج وطروں کے بعد دفلے پڑتے ہو یہ حدیث کٹ رہی ہے ضب ہو رہی ہے حدیثوں کو کاٹنے والے کبھی مسلمان نہ رہے نہ مرے ول مستفری نے یہ رہی جی بڑا اچھا لگتا ہے شیری کا وقت ہے اب ادھر زبردست کھانا تیار ہو چکا ہے خوب لاڈلی دعوت آتی ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ دل نہیں چاہتا شیطان چاہتا کنات کے بھی تر پڑے فل اسٹاپ الاس سباہ بس آپ صبح صادق داخل ہونے کے بعد دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور پھر دو رکعت فرض با جماعت اس سے پہلے بہتر پڑا ہوا آدمی جو بھی نفل پڑے گا وہ سنت حدیث اور فکے کے خلاف پڑے گا اللہ کے یہاں اس پر اجر یا ثواب نہیں عذاب کا اندیشہ ہے خالف الانمرحیم جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے وہ عذاب سے ڈرے اللہ قرآن میں فرما جو تمہیں کہے کہ نہیں گنجائش ہے اس سے کہ شرم نہیں آئی تھی ان روایات سے جن کو موضوع مقصوب ضیاف کہا ہے اور وہ فیلی روایات ہیں قولی حدیث پورے جہان میں ایک نہیں ہے ایک پوری دنیا اسلام میں کوئی روایت قولی نہیں ہے قول کا جواب قول ہوتا ہے قول کا جواب فیل نہیں ہوتا لیکن فیل ہے یقہ ملو تفصیص اوتاویز اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ سے کوئی کہے کہ پیغمبر کی وفات کے وقت کتنی بیوی ہے تھی آپ کا نو بخاری میں ہے دھوف یا رسول اللہ صلی وسلم و لہو یو محدن پھر آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ چار سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے پیغمبر کی تو نو تھی تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حکم ہے فن کی ہوں ماتواب نم بنندائی مسنا وسلہ با تو وہ کہہ گئے شاید کی تو سترہ تفصیل ہے اس سے تو سینتیس منی کے لیے تو پھر آپ کہتے ہیں حدیث بخاری و مسلم میں کہ چار سے زیادہ نرک ہے ایک وقت میں اور ابن ب کی دست دی آپ نے کہا ابن ب چار اختیار کرو باقی چھوڑ دو وہی وہی ابن و کہتے ہیں میں گھر آیا جیسے قیامت قائم ہو دس کے دس بیوی میری محبوبے کی لیکن اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے کہ میں نے چھ علادے کیے اور چار رکھ لیے ابن مغلاب نے نبی کو نہیں کہا کہ آپ کی تو سترہ ہے گیارہ تک جمع کر چکے ہو فوت ہو رہے ہو پھر بھی نو موجود ہے ان کو پتا تھا کہ یہ فعل نبی کا ہے یہ امت کے لیے کال کے مقابلے میں حجت نہیں اور آپ کا یہ کہنا کہ چار رکھو باقی نکالو یہ قول ہے ایج آلو آخر سلاتے کو بل یہ قول ہے نس سے سری ہے نس سے قتی ہے اور دو پڑے ہو آگے پڑے ہو پیچھے پڑے ہو پہلے پڑے ہو بعد میں پڑے ہو اتنا ہوگا یہ پڑھو یہ سب روایت ذہی ہے موزوں ان کر ہے مولانا انور شاہ صاحب نے کشف کو میں لکھا ہے باد الوطر اے قبل البتر لے ان باد الوتر من ہی یونان مدروہ کے بعد تو منع آئے تو وہ کیسے ہو سکے جی تو یہ لوگ غریب کہتے ہیں کہ ہمیں اس سہری کے وقت تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے میں کہتا ہوں خارشی اونٹ جب خام خا تجھے خارش ہو ہی رہی ہے تو یہ قرآن سے سبق لے لو نا